روزے میں حجامہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ لگوایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے